بِسْمِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِّ اللَّهِ الْمَشْرِكُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ صدق اللہ ہر قسم دی ہمدو صنا تاریخ تنجید تقدیس مالک الملک رب العزت وقدہ لا شریق نائق ہے کہ جو مشرق کا بھی حاکم ہے مغرب اندر بھی وہ حکومت ہے شمال اندر بھی وہ حکم چلتا ہے اور جنوب اندر بھی وہی ہی سلطنت قائم ہے اس کائنات کا کوئی ایک ذرہ بھی سلطنت تو باہر نہیں لوگ سخت غلط فہمی اندر مبتلا ہیں جہجتے ہیں کہ حکومت ساری ہے در حقیقت حکومت اللہ کی ہے ہر جگہ اللہ لہول حکم حکومت بھی وہی او ہے اور حکم بھی او ہی چلتا ہے او بعض اوقات آرزی جہا قبضہ دے کے اختیار دے کے اقتدار دے کے بندیاں نو بندیا نکد امتحان لینا ہے آزمائش کردہ کہ یہ اپنے دور اقتدار اندر اپنے زمانے اختیار اندر میری حکومت اندر کدا حکم نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور میری مخلوق نل ادہ رویہ سلوک کس قسم کا بس بات صرف یہ بہت بڑی آزمائش ہے بہت بڑا امتحان ہے اگر قیامت سے یقین ہوگی اللہ دے حساب لین تمان یقین جانو کوئی شخص بھی حکومت قبول کرنے واسے تیار نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسے شخص کے آدمی ہوں دو آدمی دا او حاکم بنا جائے پھر حقوق پورے نہ کرے انہوں اور زیادتی روا رکھے دو آدمیاں حاکم فرمایا قیامت دن جس ویلے اے شخص اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوئے گا من بل بغیر سکین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے دو آدمیا کے حاکم بننے والا اور حقوق ادا نہ کرن والا اور زیادتی روا رکھن والا اپنے رب دی عدالت اندر اس طرح تڑپ ریا ہوئے گا جس طرح کسی جانور بغیر چھری دے ذبح کرنے کی کوشش کیتی جائے کہ وہ دی جان نہیں نکلدی او تڑپتا رہے گا جدے ماں تحت دو نہیں چار نہیں دس نہیں بیس نہیں سو نہیں ہزار نہیں لکھ نہیں کروڑا انسان ہون اور ہونا ان، ان حقوق دا کوئی خیال نہ ہونا عزت و آبرو اور جان و مال دے سودے ہو رہے ہون سے ان کوئی ذہن اندر بات تک نہ آئے اللہ دی بارگاہ ادر جو حال ہوا تصور بھی نہیں کیتا جا اگر یقین اور ایمان ہوگی قیامت تے، حساب تے اللہ دی بارگاہ اندر حاضری تے،, تے لوگ پکڑ پکڑ کے لیون تے کوئی حکومت قبول کرنے تیار نہ ہو حضرت عمر بن عبدل عزیز بارے اندر آد آن ہے کہ ساری امت دی نگاہ تے گئی خلفائے راشدین تو بعد کہ وہ بڑے نیک پارسا پاک باز متبے سنت نوجوان نے انہوں خلافت دے مسنت سے دے بٹھایا جائے انہوں تک بھی کسی طرح یہ گل پہنچ گئی کہ لوگ ای سوچ رہے نے چھپ گئے لک گئے کہ نو تلاش نہ کر سکن لوگ خلیفہ بناؤ واسطے ابھی تو اچھ اپنے آپ کو پیش کرنے نا کہ میں مینو بناؤ جو کچھ بنا جی امت سوچ رہی ہے انہوں نے بارے اندر فیصلہ کر رہی ہے اور عمر بن ابد ال عزیز چھپ گئے کیونکہ یقین تھی ایمان تھی کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ریا ایک, ایک فرق کے بارے اندر میرے کو حساب لیا جانا ہے اور یہ عمر بن عبدال عزیز نے نا جنہاں کا تعلق جا کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عمر لفظ گئے ایک رات گشت کر رہے ہیں بچوں کے روح کی آواز آئی ایک گھر دروازے دے قریب گئے پتہ چلا آیا دستک دیتی ایک بڑیا اندرو آئی دروازے تک کہنے لگی کون ہے کی گل ہے رات دا وقت ہے دروازہ کون کھٹ کھٹا آ رہے باہر عمر بن خطاب کھڑے نکلتی رضی اللہ تعالی فرمایا اے خاتون میں اتو گزر رہا تھا مینو بچیاں کے رون دی آواز بچیاں دی آواز کی آواز آئی ہے میں محسوس کیا کہ اسی کر بچے رو رہے نے خیریت ہے کی گل ہے بچے کیوں روڈے نے اس خاتون نے فوراً اے جواب دیتا کہن لگی رہے امریکہ رضی اللہ ہی کھڑا بچے میرے پیروں تھلو زمین نکل گئی اللہ معصوم بچے چھوٹے چھوٹے عمر دی جان نو رہے نے جلدی نل بولے اما خیر گل سے دس گل کی دروازہ کھول کے اس بڑیا نے دکھایا کہ وہ دیکھ وہ جڑی دی ہنڈیا اگ دے اتنے پئی ہوئی ہے تھلے اگ بل رہی ہے دے وہ سوائے پانی دے تے دے ہور کچھ نہیں پانی پایا ہوا تو میں دو چار بچ پتھر پائے ہوئے وہ ہنڈیا ابل رہی ہے تے بچیاں نو میں اے دلاسہ دے رہی ہوں کہ اجے کھانا پکا نہیں کھانا تیار نہیں ہویا اسی طرح روحے دونوں تو جان کے پوکے سن کے فرمایا اما اگر یہ سورت حال سے کچھ نہیں سیما لا چکا خلیفے تک کیوں نہیں پہنچائی تو اما کہ چاہا آدمی ہے تی شخص نیڈا بکریوں کا ریبڑ دا ہوا ہوا ہے کہ اہ لو چار یا کر یہاں کی حفاظت کریا کر گڈری ہوئی دوروں شیر آ رہا ہو بکریاں کہ سانوں تو بچا لو یا وہ دی ذمہ داری ہے کہ شیر دیکھ کے اپنی بھےڈاں بکریاں بچا ل میری ذمہ داری ہے کہ میں امر نا کے دساں کہ میرے بچے بکھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمر دی ذمہ داری ہے کہ آ کے پوچھے کہ امی کما تو بالکل سچ یہ کہہ کے دوڑے بیت المال دے محافظ نو جا کے کیا اٹھ جلدی کر حالات عمر حالات عمر عمر حالات ہو گیا عمر برباد ہو گیا وہ گھبرایا ہویا اٹھیا اے امیر المومنین خیریت ہے فرمایا جلدی نل خزانے کا جلدی نل بیمال کا دروازہ کور کھان پیان تو اکٹھیاں کیتیاں کی گٹھڑی بنا کے اچھی پاری وزنی حضرت عمر اپنی کمر رکھ کے باہر نکلن لگے وہ جلدی بڑھے آ حضرت میں دیو کے لے جانا کتھے لے جانا سامان کھڑے گھر ہے فرمایا پیچھے ہو جا اج تے توں چک لیں گا تے قیامت نو عمر دا بوجھ کون چک کے اللہ کے سامنے پیش ہو لے گا او اس ہوا دے گھر پہنچے اپنے ہاتھ کھانا بنایا اور پکایا فوکا مار رہے چولہے کے چلے امریکی اللہ اس بڑی بچیاں نو کھانا کھلا کے تے معافی منگی اما اللہ واسطے مینو معاف کر دے میں اللہ دے سامنے کل پیش ہونا تو کہ میری شکایت لے کے نہ چل میں ہاں میم خدا واسطے معاف کر دے میرے کو بڑی کتا ہی ہوئی ہے سچ ہے کہ مینو پتا ہونا چاہیے تیرے گھر کھان لی کچھ حکمرانی بہت او کی بات ہے پتا ہو یقین ہوے ہو کہ کوئی حاکم بننا قبول نہ کرے بہرحال میں عرض کی تھی کہ مشرق ہوے ہو یا مغرب شمال ہوے ہو یا جنوب حاکم اللہ حکومت کو دی ہے حکم کو چلتا ہے گزشتہ جمے تو ساڈا سبق شروع ہوا ہے کہ اللہ وحدہو لا شریک سانوں معاف کرتے سانوں اپنی نیمتیں عطا کراستے سارے تے اپنی مہربانیاں نازل کرتے مختلف بہانے اور موقع پیدا کرتے رہتے ہیں جنہ چو ایک بہت بڑا موقع بہت بڑا بہانہ نماز ہے جڑا پنج وقت دن اور رات اندر تھا یقین جانو کہ جس شخص دے اعمال اندر نماز نہیں وہ کچھ بھی کر لو اللہ دے ہاں او دا کوئی عمل قبول بین العبد دے ول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان اور کافر دے درمیان فرق ہی نماز کا ہے مسلمان نماز چھڈتا نہیں کافر نماز پڑھتا نہیں بہ نل اب دے وفر مسلمان کے کافر دے درمیان فرق ہی نماز کر ہے تمیز ہی نماز نل ہوں اگر نماز پڑھ گئے تو مسلمان دے. نماز نہیں پڑھتا کچھ بھی ہوے اللہ دے ہاں او مسلمانہ اندر شامل نہیں او دا شمار مسلمانوں اندر نہیں کیتا جا پھر فرمایا ایک بے نماز ہوے کسی جگہ تے؟, تے چارے پاس سے چالی گران تک اس بے نماز دی شامت پی دس ادھر دس ادھر دس ادھر دس ادھر چار پاس چالی گھر تک ایک بے نماز کی شامت پہ جتھے گھر دے گھر ہی بے نماز ہون محلے دے محلے ہی بے نماز ہوران کے شہر ہی بے نماز ہوتے کوئی خیر و برکت کا تصور کیتا جا سکتا ہے یہ سوچیا جا سکتا ہے کہ اتنے کوئی خیر ہو شہری شہر ہونی اتنے تامت ہی شامت ہو لہنت ہی لہنت ہونی نماز قرآن مجید اندر اللہ نے جیسے بھی حکم دیتا ہے نماز کا اور ایک اندازے دے مطابق قرآن پاک سات سو مرتبہ نماز دا حکم آیا اللہ کافا ہی فرما دینا کافی دی اہمیت دا اندازہ کر لینا چاہیے کہ اے عمل اے کم اے فرض کن اہم ہے اللہ دی نگاہ اندر کہ بار بار بہانے بہانے نماز نماز نماز یہ ذکر اللہ کا نماز قائم کر لفظ آیا جتھے بھی آیا اقیم ولا من منل والذین یقیمون سوالات جتنے بھی کتنے حکم ملے آئے. قائم نماز کرماز قائم کرنے کا حکم ملے آئے. قیام نماز کا اکام نماز سوچندی بات یہ ہے کہ نماز نو قائم کرنے کی مراد ہے قیام نماز کا کی مفہوم ہے چند ایسا بنیادی شرط ہیں قرآنوں سنت اندر کتابوں سنت اندر کہ انہوں جن دیر تک پورا نہ کیتا جائے نماز کا قیام ممکن نہیں نماز نو قائم نہیں کیتا جاتا سکتا اتنی اپنی زبان اندر نماز پڑھنا کہیں نہیں لیکن اللہ فرمانے نماز قائم کرو نماز کا قیام یہ رہتے زور دیا سارا آؤ ذرا ہم دیکھیے کہ قیام نماز دیا شرط کی نے وہ بنیادی باتیں کی نے نو پیش نظر رکھ کے نو پوریاں کر کے پھر کوئی شخص نماز قائم کر سکتا حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے ایک دعا منگی ہوئی ہے جیڑی اتنی تشاہد اندر پڑھنے ہاں سلام پھیرن تو پہلے وہ دعا پڑھنے ہاں لیکن اج تک اسی سوچے ہی نہیں کہ او ماہ کی نے وہ مخہوم کی ہے بس تو طرح رٹے ہوئے لفظ نے دہرا دیتے ہیں دعا اللہ نے قرآن اندر نقل کیتی ہوئی ہے ربج الکی مسوالا اے میرے رب نو نماز قائم والا بنا دے اے نہیں فرمایا نماز پڑھنے والا بنا دے ربج یا اللہ میں نو نماز قائم کرنے کی توحفی کتا فرما دے نماز قائم کرنے والا بنا دے منظر میری اولاد چوں بھی نمازی پیدا کری اولاد بھی نماز قائم کرنے والا ہی بنا اس دعا اندر اللہ نے ای برکت پائی کہ ابراہیم علیہ السلام دی اولاد جو اللہ نے ستر ہزار سے نبی پیدا کر دیتے ستر ہزار نبی ابراہیم علیہ السلام دی اولاد چو اللہ نے پیدا یہ کوئی معمولی بات نہیں دو بیٹے عطا فرمائے اس اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں بھی نبی بنایا اس ہاق علیہ اسلام دی اولاد چ لمبا ایک سلسلہ نبت کا جاری کہ اے بات حضرت عیسی علیہ اسلام تک پہنچ گئی کہ حضرت اس علیہ اسلام دی اولاد چبی آ رہے ہیں رسول پیسے جا رہے ہیں علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام جنہ کا تذکرہ حسن کی دنیا اندر کیتا ہے مثال دیتی جاتی ہے حسن یوسف واقعی اللہ نے انہوں بڑا حسین بڑا جمیل بڑا خوبصورت بنایا حدیث اندر آد آن ہے حضرت یوسف علیہ اسلام اللہ نے دے اپنے دور اور اپنے زمانے دے سارے دا حسن دے جننے کروڑ جننے عرب انسان دا ادھا حسن دیا جن کروڑ جن ارب انسان دی زندگی اور دے دور اندر سن ان سارے دا ادھا حسن یوسف علیہ السلام اسلام اللہ نے ادا کیا ہوا حسن یوسف اسی واسطے تے عزیز مصر کی بیوی مصر دی بادشاہ دی بیوی حضرت یوسف علیہ اسلام تلط نگاہ یوسف علیہ السلام کون جانتا سی ادو کہ اے اللہ دے نبی ہونے والے انہوں اللہ نے اپنا نبی ہے تے نبی دی زندگی تے پیدائش تو لے کے دنیا تو رخصت ہون تک ایک مثال اور نمونا دی اللہ ہر لمحے اپنے نبیا دی حفاظت کرتا ہے ہر لحاظ ن ہر اعتبار دا کہ اینا دی زندگی اندر کوئی ایسا واقعہ نہ پیش جدے تے کل املی اٹھائی جا سکتی ہووے کہ ہویا توں کل خود یہ کام کرتا رہے ہیں اج سان تے تو منع کر رہے ہیں پیغمبر کی زندگی اندر ایسا کوئی واقعہ نہیں داری. حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے لگ گئی عزیز مصر کی بیوی وہ سہیلیاں نے ان تانے دینے شروع کر دیتے کہ ایک غلام بکدہ بکدہ آیا ہے تری کی مت ماری گئی تو بادشاہ تادشاہ بیوی ہو کے اے بدنامی اپنے سر کیوں لے رہی کیوں دلیل اور روسوا ہو رہی قرآن شاہد اور گواہ ہے عزیز مصر کی بیوی بی نے اپنیا سہیلیاں نو چپ کرا واسطے ایک ہیلہ اختیار کی تھا ایک دن دعوت سے بلایا کہ فلاں دن تھی میرے ہاں کھانا کھاؤ دعوت سے آ اور اندر اون تو پہلے حضرت یوسف علیہ السلام علی اسلام نمرے چھپا دیتا بات سین تھی دین سلام دعوت دا انتظام ہو رہا ہے ایک کمرے یوسف علیہ السلام اسلام بلا کے بند کر دقتے مقرر تہچ پہ گئیں کھانا کھا رہی ہیں نے گپیاں اندر مصروف ہیں ہل رکھ دیتے گئے چوریاں دے دی گئی کٹ رہی نے کھا رہی ہیں اچانک عزیز مصر کی بیوی نے حکم دیتا اپنے ایک خاند اپنے خادم کو کہ جس کمرے اندر یوسف بند ہے علیہ ہسلام اس کمرے کا دروازہ کھول دے اور یوسف میری طرفوں یہ حکم دے دے وقال اتر کہ اتوی نکل کے باہر چلا جائے دروازہ کھلا رستہ ہوئی نہیں تھی یوسف الیہ سلام نظر چکا کے شرم و تے نگاہ پی یوسف نے تے نہیں دیکھا کسی غیر عورت والے نظراں چکیاں فلم یوسف <كَرًا> نکل کے اتھو جدا نام تاریخ دانا نے یوسف تا دیکھا رہ گئیاں اور زبان تو اے الفاظ نکل گئے ہا شا اے کوئی انسان نہیں ہے فرشتا آسمان تو اتریا ہویا وکتا نہ اے پھل کھا رہی ہوں سب پل کٹ رہی نے نظر یوسف سے جم گئی جا رہے ہیں یوسف الے شوری نگاہ دی رہی دی رہی اللہ پرمانہ چو کہیا نے اپنے ہاتھ کٹ لیا لیکن احساس ہی نہیں ہوا کہ ہاتھ کٹیا گیا جسے یوسف علیہ اسلام دور چلے گئے دیکھ خون چل رہا ہے ہاتھ کٹیا گیا یہ ہو جد قرآن دی اے آیت اور اے سورت اتری نہ سورہ یوسف محمنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑیاں کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن تو متاثر ہو کے کچھ انیاں بے خود ہو گئیں اپنے آپ کو انیاں بے نیاز ہو گئی کہ ہتھ کٹ بیٹھیاں ام المنی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی انہا اللہ کی قسم نے یوسف نو دیکھ کے اپنے ہاتھ کٹ لے کدی میرے محمد نو دیکھ کہ اپنے دل کٹ بیٹھ دیا اے نسل ابراہیم چل رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا جدو ذکر کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے انوکھے اچھوتے انداز اندر کر دے فرمایا کرتے سن کریم ابن کریم ابن کریم ابن یوسف یوسف تیری کیا بات ہے تیرا کیا مقام ہے علیہ الحاظ یوسف تو خود پیغمبر تیرا باپ پیغمبر تیرا دادا پیغمبر تیرا پردادا پیغمبر یوسف علیہ اسلام دے باپ حضرت یعقوب پیغمبر حضرت یاقوب باپ حضرت اس پیغمبر حضرت اس ہاق دے باپ حضرت یوسف تو پیغمبر تیرا باپ پیغمبر تیرا دادا پیغمبر تیرا پردادا پیغمبر دعا کی منگ رہے نے مقیم مسولا اے میرے رب منہوں نماز قائم کرنے والا بنا دے وہ منظر تھی اللہ میری اولاد سے بھی نماز قائم کرنے والے پیدا فرما دی اللہ نے ستر ہزار سے نبی پیدا کر دیتے اولاد انبیا دیا امتوں اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد اندر نبمت چلتی رہی حقا کے سلسلہ عیسا علیہ السلام تک پہنچ گیا اللہ نے ہوں دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دی اولاد اپنے آخری نبی نو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہودیاں اسی بات پہ غصہ آیا حسد پیدا ہوا بغض آ گیا دل اندر کہ نبوت تے چل رہی تھی اسحاق علیہ السلام دے خاندان اندر اے یکا یک تبدیلی کس طرح آ گئی ہن اسماعیل دے خاندان اندر محمد کس طرح نبی بن گئے صلی اللہ علیہ یہ دا جواب قرآن اندر موجود ہے اللہ فرمانے اللہ اعلم حيث يجعل الرساله اے اللہ نوں ہی پتہ ہے کہ رسالت کنوں دینی رسول کنوں بنانا اللہ کدی مشورے کر کے رسول نہیں بنا رہا اللہ نے کدی الیکشن نہیں کرائے انتخابات نہیں کرائے رسول بنا واسطے اس ہستی نت بھی نہیں سی ہوں و گمان اندر بھی یہ بات نہیں ہوں جنہوں اللہ نبی بنا دینا رہا جنوب رسول بنا دینا رہا انہیں کدی سوچیا بھی نہیں سی کہ این بڑی نعمت انہ بڑا انعام مینو مل جائے گا سادہ سبق ہے اکامت نماز نماز کا قیام ایک بنیادی شرط گزشتہ جمعے اشارتن ارض کی تھی گئی تھی کہ نماز واسطے سب تو پہلی اور بنیادی شرط ہے پاکیزگی اور طہارت جسمانی پاکیزگی بھی روحانی پاکیزگی بھی روحانی پاکیزگی تو مراد ہے عقیدہ درست اور صحیح ہو نماز پڑھ کا ارادہ کرنے والا اللہ نو وحدہو لا شریک منگا ہوئے کہ اللہ دی ذات اندر او دی صفات اندر او دی افعال اندر،, او دی عبادات اندر کوئی بھی قدی بھی نہ شریک رہا ہے نہ اج ہے نہ کدی ہو سکتا ہے جنا چر یہ تو ہید عقید موجود نہ ہوے یاد رکھو کوئی بھی بڑی تو بڑی نیکی اللہ دے ہاں قبول رہی نیکی کی قبولیت واسطے بنیادی طور پہ توحید کا عقیدہ رکھنا موحد بننا ہے شرط اول مسرق آدمی دے عمل دی اللہ نے قرآن اندر مثال دیتی ہے فرمایا مسرق دا عمل کنا بھی بڑا کیوں نہ ہوئے? حج کیوں نہ کر لے کوئی اور ایسا بڑا عمل کیوں نہ کر لے مشرق اگر عقیدہ صحیح نہیں تو دے عمل دی مثال اس طرح ہی ہے جس طرح مکڑی دا جالہ قرآن اندر ایک پوری صورت اللہ نے مثال دیتی ہے. مکڑی دے جالے فرمایا بیوت لبیت سب تو کمزور کار. مکڑی دا کار دا ہے ذرا ہا تز چلے تے جالا ختم انگلی نال دیو دے پتا نہیں چلتا اتنے کچھ ہے سی کہ نہیں مشرق دے عمل دی اے حیثیت بھی نہیں جڑی مکڑی وہ سر تو لے کے پیروں تک زور لگا لےگا پکا پکا قبر چڑھا دے دھد دیاں سبیل بہا دے اور لگا دے ان لبئی پر مایا عمل بھی مکڑی دے جالے جن بھی حیثیت نہیں وہ بھی کمزور شرط ہے توحید عقیدے کی طہارت اور پاکیزگی تیرہ سال صرف کر دیتے محمد ال رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ درست کروایا بچی زندگی اندر زور ہی عقیدے سے دا گیا ہے کیونکہ عقیدہ بنیاد ہے بنیاد درست پکی اور مضبوط بن جائے تو عمارت مضبوط ہوتی ہے ورنہ عمارت نہیں بن سکتی جسمانی پاکیزگی اور روحانی پاکیزگی نماز واسطے سب تو پہلی شخص اکامتِ نماز دی حقیدہ درست طور صحیح ہوئے مکہ دے کافرہ اور مشرکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دادے نوٹے او دے, دے پائیاں نوٹے اللہ نے قرآن اندر مخاطب کر کے فرمایا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام اجعلتم سقایت الحاج مایا کہ اب مہمان آتے نے حجکن کرنے واسطے آدھے دنیا کے کونے کونے تو گوشے گوشے تو اللہ دے مہمان والی ہوئے مرمت کر دیو چھت پائی تھی نا مکے کے اور مشرقہ نے بیت اللہ کی وسیدہ ہو گئی تھی پرانی ہو گئی تھی چھت تبدیل کی تھی اللہ دی قسم اس زمانے کے مشرقہ سامنے رکھ لئیے تے اج دے اپنے آپ مسلمان کہلان والے نو سامنے رکھ لیے وہ چن لگتے ہیں وہ اچھے معلوم ہوتے ہیں جدو بیت اللہ دی چھت بدلن لگے نا تے مکے اندر اعلان کی ہوا کہ دیکھو بھائی بیت اللہ دی چھت بدلنی ہے اللہ دے گھر دی چھت بدلنی ہون جوے نل کمائے ہوئے پیسے شراب نال کمائے ہوئے پیسے کسی اور حرام طریقے نل کمائے ہوئے پیسے نہ دیا جائے جہا بھی چندہ دے جیڑا بھی پیسے دے حلال کمائی دے پیسے دے اللہ دے گھر دی چھت پہ یہ کون کہہ رہے ہیں مکے دے کافر اور ملشک آج اچھے کوئی تمیز سامنے رکھی ہوگی کہ حلال ہے یا حرام اپنا ہے یا پرایا پاک ہے یا پلی مشرک کہہ رہنے کہ ہلال پیسے دیا جی حلال مال چو چندہ دیا جے اللہ دے گھر کی چھت اور تاریخ گواہ ہے کہ پیسے اتنے جمع نہ ہو سکے کہ بیت اللہ کی ساری چھت طے جاندی جیڑا حصہ باقی بچ گیا وہ اج بھی حتیم دے نام نل موجود ہے یہ سارا حصہ بیت اللہ کے اندر شامل تھی لیکن چھت جو کے پیسے نہ بن سکے اینا حصہ خالی رہ گیا۔ اے حکمت سے میرا اللہ جاندا تھی نا کہ خالی کیوں رہ گیا کیوں چھڈیا۔ انہاں کولو تے بے اثرو سامانی کی وجہ نال خالی رہ گیا کہ پیسے ہی اینے بنے جن نے یہ حصہ خالی رہ گیا اور خالی ہی چلا آیا ہے قیامت تک اللہ نے اس طرح ہی ہوں رکھنا ہر شخص دا اسے جان والے دا دل کر دا ہے کہ میں بیت اللہ دے اندر جا کے نفل پڑا سربراہ جانے نے مختلف ممالک تو وقو جانے واسطے سرکاری طور پہ دروازہ کھول ہے پولیس کے او اندر داخل ہوتے ہیں نفل پڑھن تھوڑی دیر بعد باہر نکلا آدھے کول کھڑا آدمی حسرت نل دیکھ رہا ہوں کاش کہ میں بھی اندر جا سکتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ نے بھی ایک موقع سے اپنی ایک خاص کی شاہیت اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کر د کہ میں بیت اللہ دے اندر داخل ہو کے نفل پڑھوں غیر مرد بھی موجود تھا رش سی آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نو بازو تو پکڑیا تے حتیم اندر لے آئے فرمایا سلی ہونا عائشہ اتنے پڑھ لا جن نفل پڑھنے جو درجہ اندر ہی درجہ دے رہے اے حکمت اللہ ہی جانتا نا کہ مسلمانوں کے دل اندر حسرت ہوے گی وہ آ کے اندر داخل نہیں ہو سکنگے گے چلو حکیم اندر نفل پڑھ کے انہوں حسرت پوری ہو جائے گی کہ میں بہت اللہ دے اندر ہی نماز پڑھایا اندر ہی نفل پڑھا لیکن او خالی رہی اس واسطے سی کہ مکے دے کاکرا اور مشرقہ کو پیسے این جمع نہیں سن ہو سکے کہ ساری چھت پہ انہوں اللہ کی فرما رہے مطلب بھی شامل تھی پیش پیشہ حاجیہ بھی خاطروں مدارکے وال تُسا میرے مہمانہ نو پانی پلانا کھانا کھلانا اُن نو بھی خاطر توازو کرنا اور میرے تر بھی دیکھ پال کرنا اپنے اس عمل نو اُن نو برابر سمجھ لیا کمن آمن باللہ والیوم الآخر جڑے میرے تے ایمان رکھ دینے تے قیامت تے یقین رکھ دینے اُن نو برابر سمجھ لیا لا يستغون عند الله دی سال ہا سال تو خاطر توازو کر رہے ہو خدمت کر رہے ہو میرے گھر دیکھ بھال کر رہے ہو لیکن ایماندار توسی برابر نہیں ہو سکتے ایماندار دا درجہ کچھ ہو رہے تو عمل کچھ ہو. کیونکہ تو کا عمل او ہن بوت البوت مکڑی کے جالے نالو بھی پودا ہے او دے نالو بھی زیادہ ضعیف اور کمزور تو پہلی شرط پاکیزگی اور تحارت. روحانی پاکیزگی بھی عقیدہ درست اور صحیح اور جسمانی پاکیزگی بھی جسم بھی پاک صاف ہو بھی. جیڑا لباس پہنیا ہوا ہے وہ بھی پاک صاف بھی. اس لحاظ نال بھی کہ گندہ نہ پلید نہ ہوا نہ لگے ہو اور اس لحاظ نل بھی پاک صاف ہوئے کہ وہ حلال مال بنیا حدیث عرض کیتی جا چکی ہے کہ کسی شخص دے سارے لباس اندر ایک داگا بھی اگر حرام مال کا شامل ہو گیا تے اوہ کوئی عبادت اللہ نے قبول نہیں پہ ایک تاگا سارے لباس اندر کاکیزگی اور طہارت جس جگہ سے نماز پڑھن کا ارادہ ہوے وہ جگہ پاک صاف ہو چند ایسا جگہ بیان فرما دیتی نماز نہیں پڑھی جا سکتی مثلاً قبرستان اندر نماز نہیں پڑھی جا فرمایا اپنے گھر قبرستان نہ بنایا جائے یہ حدیث ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنے گھر قبرستان نہ بنایا جے پچھیا گیا جی کرانو قبرستان بنامتو کی مراد فرمایا قبرستان اندر نماز نہیں پڑی جاندی کران اندر نمازاں پڑیا کرو نفلی نماز کارزیادہ ثواب رکھ دیئے تے فرضی نماز مسجدن کار اندر بھی نماز پڑھنی چاہی دی نماز با کچھ نہ کچھ حصہ کار پڑھنا چاہیے تاکہ شیطان دفع روے دور روے جس کار نماز نہیں پڑھی جاندی قرآن نہیں پڑھیا جاتا اتنے پھر شیطان مسلط ہوتا کئی واقعات میرے دوست عبد الروف صاحب اتنے کتنے بیٹھے ہونے انہوں پوچھو ذرا کس کس قسم دیاں کہانیاں اور کس کس قسم دے واقعات سن دے رہتے نے اور دیکھتے رہتے شیطان شیتان گھران قبضہ جما کے پھر کسے کمرے نو مخصوص کر ہے پہلے اتنے خوشبو لگاؤ آئیڈیا ذہن اندر پانے دیا کہ اتنی خوشبو لگایا کرو پھر اگربتی جلایا کرو اس بعد پھر اتنے خاص قسم دے دیئے جلایا کرو پھر اس کمرے اندر تسی اپنا عمل دخل چڈ دیو تو باقی گھر اندر رہو ایک کمرہ مخصوص کر دیو شیطان واسطے کئی گھر اندر ایک شکایت موجود ہے یہ وجہ اور یہ سبب یہ ہے کہ انہیں گھر اندر نماز نہیں پڑھی جاتی انہیں گھروں اندر قرآن نہیں پڑی. نہ قرآن اندر ایسے ایسے نسخے موجود نے اللہ نے سانتے ہوئے کو اجازت لین ضرورت نہیں انہوں نے استعمال کرنے کو قرآن اندر نسخے موجود نے اگر وہ استعمال کیتے جان تو فرمایا شیطان پھر اتنے ٹھہر نہیں سکتا وہ اس کار اندر شیطان آ نہیں سکتے سورہ بقرہ فرمایا چالیس دن بلا دلانا جس کار اندر سورہ بکرا کی تلاوت کر دیتی جائے یہ ممکن نہیں کہ اس کار اندر پھر شیطان داخل ہو نسخے موجود نے اسے استعمال ہی نہیں کرتے سنوں یقین ہی نہیں کہ ہے, اس طرح بھی ہو سکتا ہے قبرستان اندر نماز نہیں پڑھی جا سکتی اج سڈے قبرستان کنیا مسجد بنیا ہوئی ہیں بظاہر وہ مسجدیں نے لیکن اتے جوا ہوتا اتنے کئی قسم دے جرم اور مجرم چھپے ہوئے ہوئے شکل مسجد نہیں بنائی ہوئی ہے کم کوئی ہوتے جا رہے ہیں مسجد بنی نہیں سکتی قبرستان دیا ہمام ہم اندر نماز نہیں پڑھی جا سکتی منہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونتا دے باڑے اندر نماز نہیں پڑھی سکتی منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ نے پاکیزگی اور طہارت وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے جیت نماز پڑھنی ہے جیسے نمازی نے کھڑے ہونا ہے رکو کرنا ہے گڑلہ لباس پاک جگہ پاک عقیدہ پاک اور نماز واسطے جس تہارت اور پاکیزگی نشتلاحی طور پر بوزو کیا گیا ہے وہ اندر جا چکی کہ بوزو اللہ کے ہاں کن مقبول بات ہے کنا مقبول سمجھتے ہیں جس ویلے یہ پہلی شرط پوری ہو جائے پاکیزگی اور طہارت والی تے پھر ہون سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز رخ کس پاسے کر کے پڑھی جائے وہ بھی قرآن اندر اللہ نے حکم دے دیتا تارے مسلمانوں واسطے ساری دنیا نے مسلمانوں واسطے ایک کوئی رخ مقرر کر دیتا ہے اور وہ او رخ ہے بیت اللہ کی طرف جس جگہ سے بھی تسی ہو تو ہوا چہرہ بیت اللہ دی طرف ہونا چاہیے نماز پڑھنے پوزو حکم شطرف جس جگہ سے بھی کوئی مسلمان رہدا ہے وہ دی نماز اللہ دیہ ہاں قبول کرتی ہوے گی جی دا چہرہ او دا رخ بیت اللہ دی طرف سڈے تو چونکہ بیت اللہ مغرب کی طرف ہے اس واسطے سارا رخ اس پاسے ہے جہے بیت اللہ تو مغرب کی طرف رخ مشرق کی طرف ہے اسی اس طرح چار پاسے مدینہ منورہ مسجد نبوی دا محراب جہا ہے وہ جنوب اندر ہے مسجد نبوی مدینہ منورہ شمال اندر واقع ہے بیت اللہ تو لہذا رخ جنوب کی طرف کیا جانا نماز کر ساری دنیا دے مسلمان بیت اللہ کی طرف رخ کرماز ہوئے اللہ کمزوریاں مجبوریاں کا بھی علم ہے اگر کوئی شخص کسے وجہ تو مجبور ہو کے صحیح رخ کا پتہ نہیں چلتا کہ قبلہ کس پاس ہے خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ کوئی شخص دشمن کی قید اندر ہے وہ ایسے تہ خانے بند کر دیتا گیا ہے جتھے رخ کا کوئی پتہ ہی نہیں نہ سورج چڑھ کا پتا لگتا ہے نہ غروب گھوم کا پتا لگتا ہے نہ کوئی اور پتہ چلتا ہے ایسی جگہ موجود انسان انسان سے بڑے بڑے ظلم کر رہا کوئی اور وجہ اور سبب ہو جائے رخ کا تائو نہ ہو سکے کہ قبلہ کس پاس ہے اللہ نے قرآن اندر فرما دیتا وَجْهُ <اللَّه> میرا بندہ جدھر بھی رخ کر کے کھڑا ہو جائے گا سامنے میرا چہرہ میرا چہرہ وہ نما تو ولو پسم مجھا <اللَّه> نماز نہیں چھڑنی یہ بہانہ نہیں اللہ نے سننا کہ اللہ مینو تے کبلے دا ہی پتا نہ لگا کس پاس اللہ فرمانے نے جس پاسے بھی تو رخ کر کے کھڑا ہو جائے گا میں ادھر ہی موجود ہوں بیت اللہ کی طرف رخ کرنا بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے کھڑا ہونا اے دے تو اے سوچنا یا سمجھنا کہ اللہ صرف ایسے ہی پاسے ہے اے غلط ہے یہ کہ اللہ کا حکم ہے جہاں اِسی من رہے ہیں کہ ایس گھر کی طرف تُری رخ کرنا جتنے بھی ہو اللہ نے اطلاع پیج دیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ منورہ جس ویل ہجرت کر کے تشریف لے لیا ہے چونکہ قبلہ اس ویل تک بیت المقدر مسجد اقسہ ہی قبلہ تھی سولہ یا سترہ مہینے ہجرت تو بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقسہ کی طرف رخ کر کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے لیکن دل اندر ایک حسرت اور ایک بات موجود تھی ہر وقت یہ سوچتے دے رہتے دے سن کہ کاش سانو اپنا قبلہ بیت اللہ سانا مل جائے اے ہی کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ جائے آپ کی اس نو بھی اللہ نے قرآن اندر بیان کردے ہوا فرمایا اے میرے حبیب محمد صلاح وحی دے انتظار اندر قبل دی تبدیلی دے انتظار اندر تو اڈا چہرہ بار بار آسمان دی طرف اٹھتا ابھی دیکھ رہے ہیں تو دی آسمان دی طرف دیکھ دے ہو کہ قدو دی بریل آدھا ہے قدو اللہ دا حکم پہنچ دا ہے قبلہ بدلگا قد نراء تقلبہ وجہ کا فشتہ مار یہ دیکھ دے رہے ہیں تو اڈی خواہش مو تو اڈی آرزو مو انتظار مو سارا باتاں اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی دراصل در پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا پھر قبلے کا بدلنا یہ تورات اور انجیل اندر اللہ نے پہلے تو حکم بھیجیے ہوا کہ میرا آخری پیغمبر جڑا ہوئے گا وہ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا پھر کچھ دیر کے بعد بیت اللہ کی طرف کر جائے گا یہ نشانی ہے یہودیاں پتا نو پتا سی انہوں کتاباں اندر یہ بات موجود سی بے چیل گوئی دور اسی واسطے تو اللہ فرمانے کہ اے یہودی اور عیسائی اے نہ سمجھو کہ نو پتا نہیں کہ محمد اللہ دے رسول نے علیہ یہاں نے لا علمی اندر آپ کا انکار کیتا ہے بات اے نہیں الَّذین كما حضور نو اس طرح پہچان دینے جس طرح باپ اپنی اولاد نو پہچاندے ان پتا ہے کہ یہی اللہ کے پیغمبر نے آخری رسول اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حسد عداوت، دشمنی نہ جانے کیڑیاں کیڑیاں چیزاں تھا جنہاں انہاں, انہاں روک ہی رکھا کہ نہ کلمہ نہیں پڑھنا ایمان نہیں لے ہوگا. انہاں اندر ایک لیا تبدیلی بھی ایک بات کی پیشین گوئی دے طور پہ انجیل اندر تو اندر اللہ کے یہ فرمان موجود سن کہ آخری پیغمبر پہلے بیت المقدس دی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا رہے گا پھر سارے حکم نال بیت اللہ دی طرف رخ کرے گا کد نارا تکل دو بابا جفا فا ماہ <السَّمَان> فرمایا چہرہ آسمان تھی طرف بار بار اس دیکھنے کی پیجی فرمایا ہوں تھی جدو اپنا قبلہ بدلو گے نا روخ اپنا پھیرو گے نا اور روخ بالکل مختلف سمتہ اندر ہو گیا مسجد قبلتین موجود ہے مدینہ منورہ اندر ہوں تو ذرا رینو ویٹ کر دیتا گیا وہی دی جدید تعمیر کر دیتی گئی اج تو چالی پنتالی سال پہلے وہر باق آئے گا وہ محراب بھی موجود سی جس محراب کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز پڑھتے اور وہ بالکل مخالف سمت نماز دے دوران حکم آیا قبلہ دو بیت المقدس دی طرح کر کے دو کے اللہ کی طرف جماعت ہو رہی ہے دس درمایا سے جب تا قبلہ بدلے گا نا کئی بے لوگ لوگ تل آؤ گے اور آ کے کہیں گے ماں بلہ یہ چنگا پیغمبر ہے کے اج تک اپنے قبلے کا ہی پتا نہیں لگا کدی ادھر منہ کر لینا کدی ادھر منہ کر لیں یہ پہلے اطلاع بھیج دیتی کہ اس چیز سن کے اس قسم گلہ تو گھبرانا نہیں دل برداشتہ نہیں ہونا کیونکہ مخالف تو سوچتا رہتا دا ہے نا کہ کوئی ویک پوائنٹ ملے کوئی ایسی کمزوری کسی بھی ہاتھ آئے اچھا کہ میں فرمایا نے کہنا ہے کہ قبلے دا ہی پتا نہیں چنگا نبی جواب کی ابو دینا کہ ابھی تو مسلمان ہاں اس رب والے ہاں جدی جی مشرق اندر بھی حکومت ہے مغرب اندر بھی حکومت ہے وہ oh, جدوں چاہے ساندھر حکم دے دے ادھر رخ کر کے کھڑے ہو جانا گے جدوں چاہے ادھر حکم دے کر کے ہو گے. اپنے رب دا حکم دن دینا سولہ یا سترہ مہینے تک نمازا بیت المقدس کی طرف پڑی گیا ہجرت تو بعد نے یہودیاں نے شور بپا کر دبلے کی تبدیلی تو اچھا کہ صحابہ پریشان ہو گئے رضوان اللہ علیہ انہ دے اس قسم دے وسوسے آنے شروع ہو گئے کہ اگر کبلا یہ سہی جا کہ وہ پہلے نمازاں پہ ساریاں ضائع چلیں گئی ہو تو سارا عجر و ثواب سا ضائع ہو گیا اللہ نے دا جواب بھی قرآن اندر بھیج درما ایمان نماز نو ایمان کیا ہے بڑا نقطہ ہے اس آیت اندر مَا كَانَ اللَّهُ لَيُزِيعَ اللہ اللہ کی شانا نہیں اللہ اے بات ہی نہیں کہ وہ تھی پڑھیا ہوئی نماز وہ ایمان ضائع کر دے یعنی جہاں پلے نماز ہے کول ایمان ہے جہاں پلے نماز نہیں وہ بے ایمان ہے یہ نقطہ یہ نمازی ہے ایماندار ہے بے نماز ہے تے بے ایمان ہے یہ ای اللہ کی دی شان دیا نہیں کیا تو اڈا ایمان کہا کر دے نماز ضائع کر دے اجر اور سواد ضائع کر دے دوسری پھر شرط کی ہوئی کہ آ نماز واسطے قبلہ رخ ہونا اور جس ویلے کھڑا ہوئے بندہ سے کوشش کرے کہ اے دے جسم دی ایک ایک چیز جہی وہ رخ کبلے والے والا. پیر ہون تے بالکل سیدھے کبلے دی طرح مسجدوں کی تعمیر تو پہلے اے بات بڑی اہم اور بڑی ضروری ہے کہ قبلے دا تعین کیتا جائے اگر سروے کیتا جائے تو بلا مبالگہ بلا خوف تردید اے بات کہی جا سکتی ہے کہ شاید پنجہ فیصد ایسا مسجد موجود ہوبلا ٹھیک نہیں جس طرح کسی نے رکھ دیتا جس طرح کسی نے رکھ دیا وہی قبلہ بن گیا یہ بات بڑی اہم ہے کیونکہ مسجد نے اللہ قائم رکھے قیامت تک قائم رہے پھر اگر قبلہ غلط ہو گیا تو قیامت تک لوگوں کی نماز غلط سمت مطلب پڑی جی بڑی اہم بات اس واسطے نویاں مسجد بنا والے احباب اللہ توفیق دینا رہے اس چیز سے سب تو زیادہ زور دیں کہ قبلے کا تعین صحیح ہو جائے قبلہ درست متعین ہو جائے ان تو کئی ایسے آلات نکل آئے ہیں جہاں قبلے کا تعین کیا جا سکتا ہے فوراً قبلے کی درستی جہی ہے وہ ممکن بنائی جا سکتی ہے تھوڑی جی محنت کی ضرورت ہے تھوڑے شوق کی ضرورت ہے تو دو شرط سارے سامنے آئیاں اج تک دے سبق اندر ایک سے پاکیزگی اور تہارت اور دوسری شرط قبلہ رخ ہونا انشاءاللہ اللہ قیام نماز دیا باقی ماندہ شرطاں اس طرح کتاب و سنت کی روشنی اندر قرآن اور حدیث کی روشنی اندر بشرطی وسیع اس طرح ان شاء اللہ بیان قائم رہا بنا دے اللہ سان نماز قائم کرن دی توفیق عطا فرما دے کیونکہ قیامت دن سب تو پہلی بات اللہ نے جڑی پوچھنی ہے سب تو پہلا حساب لینا ہے نماز پڑھی صحیح کے لئے نمازی ہیں یا بے نماز جن نماز درست نکل آئی پوری نکل آئی صحیح نکل آئی فرمایا فرما بادہ او دا باقی حساب اللہ آسان کر دے گا چھوٹ دے دے گا کہ جیڑا نماز اندر پس گیا ہونے جو مرضی کچھ ہلاک ہو گیا, گیا، برباد اللہ سامی بربادی تو تباہی تو بچا لو آ رب ردا اختصار نہ جواب کر دینا ایک تو یہ پوچھا کسی دوست نے کہ اگر کوئی شخص بدنصیب کہنا چاہیے ایسے شخص نو ماں باپ نو گالیاں دیندا ہوئے تے اللہ دے ہاں دینا ہوتا کی حال اور اشر ہوئے گا گالی تو ویسے دینا مسلمان نو جیب نہیں دینا تو پھر ماں باپ نو گالی دینا یہ تو بڑی بدنصیبی کسی شخص کی کوئی نہیں ہو رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا مرتبہ والے کہ ماں باپ کا مرتبہ کی بڑے مختصر الفاظ اندر بڑی جامع بات ارشاد فرمائی فرمایا ماں باپ تیرے واسطے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے اگر یہ راضی ہونگے تو جنت مل جائے گی الجنت تحت اقدام الامہات اے جنت کے متلاشی جنت نلاش کرے جنت سے تیری ماں کے قدم چ ہے تب ماں باپ تیرے واسطے جنت بھی نے جہنم بھی نے رز اللہ فی رز و سخت اللہ فی سخت فرمایا مایا ماں باپ راضی نے انہوں یقین کر لینا چاہیے کہ او دا اللہ بھی ہو دیتے راضی ہے جہاں ماں باپ ناراض نے انہوں شک بھی نہیں رہنا چاہیے دا, دا اللہ بھی ناراض ماں باپ نو گالیاں دینا احدو بڑی تو بڑی بدنصیبی ہوتی ہو رہی ہے اس نے لکھیا ہے کہ بارہ ربی الا جو کچھ اصا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلوک کیتا ہے اس سلسلے اندر کوئی جانی امام مسجد نبوی لاہور اندر آیا ہوا ہوں بھی شاید موجود ہوے کوئی پاکستانی آدمی ہے غالباً محمد احمد نام لکھا ہوا عربی لباس انہیں پہنے ہوا سی تو بارے اندر اے مشہور سی اور انہیں اپنے بارے اندر خود بھی ذکر کیتا کہ میں مسجد نقری کا امام ہاں پاکستان جدوں دا بنیا میں میں یقین نہ کہہ سکنا کہ بیت اللہ شریف اندر یا مسجد نبی اندر امام کے کنار کوئی پاکستانی بھی نہیں ہے معذہ یاد ہوا پچھلے سال بلکہ چند مہینے پیش پیشتر اس طرح ہی ایک نائب امام کعبہ آیا سی جن نے اجتماعی شادیاں کی سن نکاح پڑا سر وہ بھی جعلی تھی یہ خمیس بھی ہے یہ جڑا اپنے آپ مسجد نبی کا امام ظاہر کر رہا ہے نا یہ بھی جعلی ہے اور ان تقریر دے دوران جو خرافات جو شرک وہ بک سی اس بکتا رہا ہے یہ لکھا ہوا اور جس حدیث بنیاد بنا کے سارا کچھ کیتا ہے وہ حدیث سن لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے و آدم او صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدم اجے مٹی اور پانی اندر دی یعنی آدم علیہ اسلام دی اجے مٹی گنی نہیں گئی کمائی نہیں گئی اون کا خاکہ اور پتلا تیار نہیں کیتا گیا کہ میں ادو بھی نبی اللہ دے علم اندر کوئی شخص کہے کہ اجے آدم پیدا نہیں ہوئے سن تو میں ادو بھی دکاندار سن تے اللہ دے علم اندر واقعی وہ ادو بھی دکاندار سیف حدیث ٹھیک ہے کہ آدم اجے مٹی اور پانی اندر تھی اللہ ندی تے وہ سب کچھ معلوم ہے جڑا ہو چکا ہے جڑا ہو رہا ہے جڑا آئندہ کبھی ہونا ہے یہ کوئی شک نہیں اے, دا اے مطلب نہیں کہ آپ بھی نبوت آدم علیہ اسلام کے پیدا ہون تو پہلو بھی جاری ہے انہیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ کی نبوت اس کو پہلے بھی جاری ہے اکلی طور سے اگر سوچیا جائے تو بات بڑی سی کہ باپ اب پیدا نہیں ہوا بیٹا پہلے ہی پیدا ہو گیا ہوگا یہ ممکن ہے باپ تو بعد ہی بیٹا پیدا ہو باپ تو پہلے تو بیٹے دی ولادت نہیں نا پھر کنیاں نقورت آئی آدم علیہ اسلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام تک اگر آپ کی نبوت ادو تو جاری ہے کہ پھر وہ قوانین وہ احکام بھی سارے جاری ہونے چاہیے نا جنہوں چو بطور مثال میں ایک قرض کر نا کہ آدم علیہ السلام دی رسالت اور نبوت اندر سے بین اور بھائی کا نکاح جائز سی اس شریعت اندر جائز ہے پھر یہ شریعت مختلف ہوئی نا شریعت شریعتوں وہ تو بعد آئی نا ایک حکم اللہ نے وقتی طور پہ رکھا سی پھر وہ منسوخ کر دریعت بعد چاہیے اور خود آپ نے اپنی زبان اقدس تو یہ ارشاد فرمایا نہ نل آخر سنیا ول کے کہ دنیا اندر ساڈا دور سا وقت سڈا زمانہ ساری رسالت کا وقت سب تو آخر کے آیا ہے لیکن قیامت دے دن حساب سب تو پہلے سا اے حدیث موجود. نَحْمُ فِي تو اس جالی امام نے بکیاں کی نے اللہ ہدایت دے پہلی دعی یہ ہے تے جے اللہ دے علم اندر ہدایت موجود نہیں تو پھر اللہ وہی حساب کرے جہاں اس قسم دے جالی وہی سلوک کرے خدا کہ اشاع نماز مجمورن رہ دی گئی کیا او اگلے دن اشا دی نماز نال ادا کیتی جائے یا کی کیتا جائے تو ادا عام طور تے ذہن اے ہے کہ جیڑی نماز قضا ہو گئی ہے رہ گئی ہے اسی اگلے دن او اس نماز دوں ادا کرنے ہاں یہ بھی ذرا سوچن دا معاملہ ہے کہ اگلے دن تک زندگی دی ضمانت کون دے گا یہ کا بھی رہے گا بندہ اس انتظار اندر کے اگلے دن ہی وقت کا وقت میں اپنی رہی ہوئی نماز پڑھا تو جی اس تو پہلے پہلے ہی اللہ دی طرف بلاوا آ گیا تے پھر تو بے نماز بن کے پیش ہو گیا کدا نماز کا کوئی وقت نہیں حدیث اندر آ گئے کہ جدوں بندے نو مثلا ستا پہ اسی جدوں اٹھیا سفر چی جدوں پہنچیا بیمار سی جدوں ٹھیک ہوا اس ویلے وہ نماز ادا کر لے انتظار نہ کرے کہ ہن میں پلاں وقت پلا وقت پڑھا گا وہ وقت نہیں سوائے وہ وقت جہے مقروب نے سورج نکل نہ رہا ہوگی سر نہ ہو سورج غروب نہ ہو رہا ہوگی